حضرت علی علیہ السلام کی وصیت عبداللہ ابن عباس کے نام جب کہ انہیں بسرا میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اپنی اس وسیعت میں امیر ہیں لوگوں سے کشادہ روئی سے پیش آؤ اپنی مجلس میں لوگوں کو راہ دو حکم میں تنگی روا نہ رکھو غصے سے پرہیز کرو کیونکہ یہ شیطان کے لیے شگون نیک ہے اور اس بات کو جانے رہو کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرتی ہے وہ دوزق سے دور کرتی ہے اور جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے وہ دوزق سے قریب کرتی ہے والسلام